اس بات کا احساس ہو اس بات کا اظہار ہو اس بات کا مظاہرہ ہو کہ ساری کائنات میں اس بندے کے نزدیک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آپ سے بلند پر کوئی ہستی موجود نہیں ہے اور بڑائی کی علامت کیا ہوتی ہے بڑائی کی علامت دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ جس کی بات کے مقابلے میں ساری کائنات کی بات کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے فرمان پہ آنچ نہ آنے دی جائے اگر آدمی کسی کو بڑا مانتا یا کسی کو بڑا سمجھتا ہے پھر اس کے مقابلے میں اس سے کمتر کی بات کو تسلیم کرتا ہے اس سے پرو کی بات پہ کام کرتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس نے زبان سے اقرار کے باوجود اپنے دل سے پلا کو بڑا نہیں مانا اس لیے کہ اگر اس نے اس کو بڑا مانا ہوتا تو اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح دینے کے لیے تیار اس کی مثال سمجھانے کے لیے یوں ہے ایک طرف ایک آدمی کا باپ ہو اور دوسری طرف کوئی دوسرا آدمی اگر انسان اپنے باپ کی عزت و توقیر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ دوسرا شخص چاہے کتنی بھی قربت اور محبت کا اظہار کیوں نہ کرے وہ اپنے باپ کے مقابلے میں اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار وہ کہے گا کہ یہ میرا باپ ہے یہ میرے والد ہے میں ان کی بات کے مقابلے میں دوسرے کسی کی بات کو مان کر ان کی توہین کیسے کر سکتا ہوں اگر میں کسی دوسرے کی بات کو مانوں تو اس کمرے میں یہ ہوا کہ میں نے اپنے باپ کی قدر و منزلت کو صحیح طور پہ نہیں پہچانا اسی طرح یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آدمی کسی معنی کو کسی ایج کو بڑا لیکن اس کے مقابلے میں بات کسی دوسرے کی تکلیف کرے بلکہ دنیا کا دستور یہی ہے کہ بڑے کے مقابلے میں چھوٹے کی بات کو چھوڑا جاتا یہ کبھی نہیں ہوا کہ چھوٹے کی بات کے مقابلے میں بڑے کی بات کو چھوڑا جاتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمل اور ہیر کم رحمت اللہ علیہ من بھائی آئندے کے روم تالحیر مستقیز نیکو کار پرہیزگار لوگوں کا یہی وطیرہ تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھل ہستی مانا آپ کے مقابلے میں کتنے بڑے سے بڑے آدمی نے کوئی بات کہی وہ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں چناجے ابھی ہم نے پرس کے درس میں ایک حدیث بیان کی اور وہ حدیث یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن جب جنت میں جائیں گے اللہ رب العزت ان کو اپنے ڈیلار سے مشورہ فرمائے ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے نبی پاک کا فرمان ہے ایک زمانے میں اباسی غریبات وہ مسجد اعلان کرتا ہے کہ یاد رکھو بھارت کے بعد کوئی شخص اس بات کا اعلان نہ کرے کہ اسے کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اسے غلطی لگے کہ یہ بات دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی اور یہ پروشن کسی آتی کا نہیں بلکہ محبت الرسول اللہ کا ہے سلو <سلحن> اس نے ایس کروا دیا <سلحن> اس نے کہا سن آج کے بعد میں نے یہ بات کہی ہے اس لیے کرے کہ گو ملو پر رب کا دیدار دکھا بادشاہ ہمیشہ پاگل ہی ہوتے ہیں اکثر حکمران اکثر دماغ خراب ہوتا ہے بادشاہ کے دماغ میں بادل اس میں حکم جاری کر دیا ہر ہر حکمران رب کی بار کا ہمیں پتا نہیں کیا آشر ہوگا ہر روز جیت کرتا ہے اسلام آج میرے پاس چند میرے میری ان سے ملاقات ہوئی وہ مدینہ طیبہ سے تشریف لائے ارب کے رہنے والے خدا جانتا ہے میں نے بڑھ کے قریب بیٹھا ہوا ہوں مسجد مسجد میں مسلح انہوں نے بات کی میرا فر شر سے جٹ گیا کہنے لگے ہم نے تو بڑے شہرت سن رکھی تھی کہ پاکستان کے لوگ بڑے مسلمان پاکستان میں بالکل اسلامی نظام ہے ہم چند دن سے یہاں آئے بازاروں میں پھرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ہے ہی نہیں رمضان کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے شام اللہ کا نظام رکھتے یہ ہے میرا سر شخص سے گیا میں ان کو کیا بتاتا کہ ان حکمرانوں نے منافقت کا نام اسلام رکھا ہوا ہے سب سے بڑے منافق اس دور کے حکمران کے حکمران تھے یہ اتنے بڑے مرافق کہ شاید اتنے بڑے منافع کا علاقے میں کبھی نہ دیکھے اسلام اتنا اور شاید اسلاتے کو ہی نہ ہو رہے. کوئی پوچھنے والا کوئی سوچنے والا کوئی روکنے والا نہیں میں نے روزانہ اس طرح کی باتیں سنتا ہوں جی ٹرتا ہے لیکن ہم کیا کریں ہیں حکمران اسی طرح کے ہیں چنا کہ اسپراج کے بھی دل میں خیال کھایا دماغ میں خر آیا چاہے آج کے بعد کوئی شخص یہ رکھنے گرفتی کہ دیا تاری ہو جاتی دربرداری ہو جاتی چنا چاہیے سارے لوگ آپ کے के بادشاہ کا ادم سنتے ہیں دکانوں کے پیرے بٹھا دیتے بادشاہ نے کہہ دیا ٹھیک جو آئے یہ اس کے ساتھ اور جو آئے اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کے فتح کی توسیق اور تفریح کر کرایا کہا سارے روزاد کا سرناٹ اچھا گیا آپ کا بندہ ایسا تھا جس نے کہا کہ کلب ہو جاتے وہ ہم رسول اللہ کا پڑھا پڑا لیا۔ یہ کیا کروتے ہے کہ بادشاہ کہے اور نبی کے فرمان پر چھوڑ دیا جائے جس طرح چودھری کے چوک کو چمکتا ہوا دیکھتے حضرت نے خطما لیا گھر میں پہنچے ابھی داخل ہوئے تو ادھر سے بادشاہ کے سپاہی بھی آ گئے بادشاہ کا حال نہیں ہوتا ہے ادھر خبر وہ رہے آدھا ہے امام مندر جب یہ دوسرے ہوا ہے ان کروں کا مت تھا دیکھا سپاہی آئے جلدی سے گھسلخانے میں گھس گئے بیوی بھی بی خاتون دیکھ پانچ بازوں کے گھروں میں پانچ بازار گئے مت پہ یہ بات لکھتا بھی مت یہ رو سکی بات بیوی نے گھسلخانے کے دروازے کا دستک دی کہنے لگی اتنے گز تھے پر ابھی کا جاب کیوں لیا تھا اب سپاہی پکڑنے والے گزارے بچے ساتھ بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہوئے وہ تو صرف غصے سے بڑھا تلوار ہاتھ کے لیے بیٹھا بیٹھا پیشانی کچھ پڑ گئے گرد تم نے میرے حکم کی ملاقات کی تم نے کہا رب کا بھی ہوگا ایمان نے اپنی گردن کو اٹھایا درباری مشل جالی. فرمایا نہیں بادشاہ رب کا دیدار نہیں ہوگا وزیروں کے چہروں نے کہا تھا کہ تک کہتے ہو میں کہتا ہوں تمہاری کیا حیثیت ہے میں نے و محمد رسول اللہ کا پڑا ہے تیرا نہیں پڑا دنیا کی کوئی طاقت نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم ماننے پر ہم کو مجبور نہیں کرتا میں تقسیم کر گئے امام احمد شہید ہو کر کے پڑے پاس چار کا جاؤ اسے پرداب کے چوراہے پہ لٹکا دو کوئی اس کا جرانہ بھی نہیں پڑھ سکتا رات کو پھر آدھے فزاد نے خواب دیکھا اور لکھنے والا علی حدیف ہے کس کہ طرح اور کہانی نہیں امام ابن نے سطید رحمت اللہ ہے سب کو رحمت اللہ ہے ارے <realization> دیکھو کہ کبھی یہ کائنا اپنے چاروں جانوں کے ساتھ اور اپنے جزا پاس کے ساتھ صبح کے ہاتھ پہ شیخ آ رہے ہیں لوگوں نے پوچھا آقا کہاں آئے ہو فرمایا اپنے احمد کا جنازہ پہاڑے آیا ہو محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گلا جنہوں نے صحیح مانوں گی ارے حالت کو مانو تسلیم کیا مولوں کی بات کیا ہے فقیروں کی بات کیا ہے اور سیاسیوں کی بات کیا ہے حکمرانوں لٹہروں خاصوں کی بات کیا ہے انہوں نے محمد کریم کے مقابلے میں دنیا کے کسی شخص بات کو, کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جب کلب رسول اللہ کا ہے تو اب رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا لوگوں عقیدے کے اندر یہ بات شامل کرتے اگر کسی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کا تو اللہ کے رسول کو ہے کلبر کو رسول اللہ کا پڑتا ہے لیکن مقابلے میں کسی کی بات آ جاتی ہے رسول کی بات کو چھوڑ لیتا ہے اس کی بات کو اپنا لیتا ہے مان یہ ہے اس نے رسول کو بڑا نہیں سمجھا جس کی بات کو مان کر چھوڑا ہے اس کو بڑا سمجھا جانتے ہیں سود ہراب ہے اس سے بدتر گنا کائنات نہیں کوئی محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ سکھایا. سب سے ہلکا گناہ سود کا اتنا ہے جتنا اپنی سلیما سے بھٹکائی کرنے کا گناہ ہے یہ سود کا سب سے کم تر گرا سب سے اپنی تلیما سے برائی کرنے کا Let him go! اللہ ہے زبان سے نہیں تھا لیکن اپنے عمل سے ثابت کیا اس کی نگاہ میں رسول سے زیادہ برادری کی جو چوشن اچھا اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے وہ کبھی محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے قیامت کے دن اس کا حشر نہیں ہوگا اس کا اثر اس کی برادری کے ساتھ ہوتا اس کا اشر اس کے مینیجر کے ساتھ ہوگا اس کا اشر اس کو گمراہ کرنے والے کے ساتھ ہوگا اس کا حشر کبھی رسول اللہ کے ساتھ آج کی جو منزل ہم نے پڑھی ہے جس کا الاض ہونے اس میں اللہ رحم ال شہداد شیطان دعوے دار شہداد کے ساتھ تھے کہیں گے یہ بڑے بڑے کیوں بھی یہ بات بہارت یہ حکمران یہ سرماج یہ بارشیور یہ حکومت رکھا تھا تمہارے رقصانا اے اللہ انہوں نے خود کو گمراہ کیا سارے مذہب بندے پر سنتا ان کو گمراہ شیطان کہے گا ہوا تھا ہم نے ان کو کیا گمرہ کرنا تھا تورے مسلمان کیسے تھا ہم تمہارا دشمن یہ حق ہے یہ بات ہے تو نے رسولوں کو بھیج کر حق کی راہ کو مانتے اور نوایا کیا تھا. اللہ یہ خود ماننے کے لیے تیار اللہ دے گا یہ کل میں دے جاؤ سب کو دکھنا آزاد ہے ماننے والوں کو بھی منوانے والوں کو بھی ماننے والوں کو بھی اور لوگوں عقائد کی درستگی عوام کے لیے انتہائی ضروری ہے جن لوگوں کے عقائد درست نہیں ہے ان کو اپنی عقائد کی کلا کرنی چاہیے اس لیے کہ عقائد کی درستگی کے ساتھ اگر عملوں میں بلا ارادہ غلطی کے ساتھ کوئی کوتای بھی ہو جائے گی تو اللہ معاف کر دیں لیکن اگر اپائ درست نہیں ہے عمل کتنے ہی اچھے کو جنت میں لے جا سکیں گے اس لیے اپنے عقیدوں کو درست کرو اور عقیدے کی بنیاد کس چیز پر ہے اللہ کی مادانیت کے ایمان اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک دکھانے کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بھی کسی کو شریک اس پر عقیدے کی بنیاد ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے عقیدے درست کرنے اور درست رکھنے کی توفیق عطا کتاب کروائے وا فرد